تراوی کے علاوہ کسی اور نماز میں امام غلطی کرے تو کیا مختلف لکما دے سکتا ہے دیکھیے تراوی کے علاوہ بھی کہیں امام کوئی نماز میں غلطی کرے بشرفے کہ وہاں لکما دینا جائز ہو بعد جگہ کے دینا منع بھی میں آگے ارض کروں گا تو اعلی حضرت فاضل بریلوی لکھا کہ ہزار آیتوں کے پڑھنے کے بعد بھی غلطی پا گئی پائی گئی کسی نماز میں تو لکما دینے والا اتنا ضرور کرے کہ کوشش یہ کرے کہ پہلے یہ امام خود نکال لے ٹھیک اب دیکھا کہ یہ بھول گیا آگے چلا کے نہیں آتا اب لکما دے سکتا ہے یہ لوگوں میں غلط مشہور مسئلہ کہ فرض نمازوں میں لکما نہیں دے سکتا کوئی بھی نماز ہو لکما دے سکتا البتہ غلط لکما نہیں دے گا مثلا زہر کی نماز ہو رہی آج ہی ایک جگہ صورت حال پیش آئی کی نماز ہو رہی امام بجائے دو رقت میں قعدہ کرنے کے تیسری میں کھڑا ہو گیا اب کسی نے کھڑے ہونے کے بعد لکما دیا اللہ اکبر یا سبحان اللہ الحمد للہ اگر امام نے لکما لے لیا اور وہ بیٹھ گیا تو امام کی نماز ٹوٹ گئی جب امام کی ٹوٹی مقتدی حضرات کی بھی ٹوٹ گئی اور اگر امام ڈٹا رہا وہ آیامی قاعدے میں واپس نے کہا میں سج کر کے اپنی نماز کو مکمل کروں گا تو اب جس نے لکما دیا صرف اس کی نماز ٹوٹی وہ اپنی نماز لوٹائے گا یا دو تین جتنے آج جو ہمارے پاس زہر میں صورت آئی وہ یہ تھی کہ مسلسل آٹھ آدمی نے لکما دیا اللہ وق بک ادھر اللہ وک بک ادھر اللہ وک تو ہم نے پھر یہی کہا کہ یہ آٹھوں آدمی اپنی نماز لوٹائیں گے کہ تیسری رکعت میں جب امام کھڑا ہو جائے اب اس کو لقمہ نہیں دیا جائے گا بلکہ اب اس کو انتظار کریں گے کہ وہ پوری نماز مکمل کر کے سجد سا سے اس کا اضافہ کرے قانون کیا ہے قانون یہ ہے کہ تیسری رکعت میں کھڑا ہونا واجب تیسری رقم ہونا فرض ہے اور قاعدہ جو ہے وہ واجب اب اس نے واجب ترک کر کے وہ فرض میں پہنچ گیا لہذا اب اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے ہاں کب لقمہ دیں گے اگر امام مغرب کی نماز میں چوتھی میں کھڑا ہو گیا چونکہ تیسری کا قاعدہ فرض تھا فرض کو اس نے چھوڑ دیا اب وہ چلا گیا قیام میں اس کا قیام لغو تھا اس لیے اس کو واپس لائیں گے یا اسی طرح چار رکھت پڑھنے کے بعد امام پانچویں میں کھڑا ہو گیا پانچویں میں اگر کھڑا ہوگا اب امام کو لوٹائیں گے اللہ اکبر کہ پانچویں میں کھڑا ہونا اس کے لیے لمب تھا اور آخری قعدہ جو چار رکعت کے بعد ہے وہ اس پر فرض تھا اس لیے وہاں لقمہ دیں گے ہر جگہ لقمہ نہیں دیا جائے